وقیر الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر العمور بدعتم غلال وک اللہ النار ہر قسم کی حمد و صنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور انگند ردو سلام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خوش نصیب بندوں کو اس کی توفیق دیتا ہے اسی لیے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم کہیں الحمد للہ لدیب نعمت ہی تتم کہ میں اس اللہ کی ہمد و شناح بیان کرتا ہوں جس کے احسان عظیم سے اچھے کام سر انجام پاتے ہیں حج بہت بڑی نعمت ہے کہ اس سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں انسان حد کے بعد گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے سناچے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام من وسلم منحجہ دلبیت فلم يرفث ولم يفسق رج آکما ولادت اموہ کہ جس نے حد کیا اور دوران حج گناہوں سے دور رہا فسکو فجور کے امور سے اطناب کرتا رہا بیگم سے تعلقات قائم کرنے سے پرہیز کیا وہ حد کے بعد ایسے ہوگا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا یعنی حد کی وجہ سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور بخاری شریف کی دوسری حدیث میں آفرماتے ہیں کہ والحج المبرور لئی رہو جزا جن کہ وہ حج جو اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لے اس کی جزا اس کا بدلہ اس کا ادر و ثواب جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہے لیکن میرے بھائیو حج کر لینے کے بعد چند چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے نمبر ایک کہ حج اللہ کے دیگر احسانات میں سے ایک احسان ہے اس پہ رب کا شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالی فرماتے ہیں وما من نعمت فمن اللہ تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر جو بھی انعام ہو رہے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہیں کسی اور کی طرف سے نہیں ہے تو پہلے نمبر پہ یہ احساس ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ حج میں نے کیا اس کی توفیق اللہ نے دی ہے احسان میرا اللہ کے اوپر نہیں ہے بلکہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں کہ یمنون علی کن اسلم کچھ لوگ ایسے ہیں جو احسان جتاتے ہوئے کہتے ہیں نبی علیہ السلاۃ وسلام سے کہ ہم مسلمان ہو گئے یعنی ہم نے اسلام قبول کر کے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے اب آپ ہمارے مطالبات پہ کان ہماری فرمائشیں پوری کریں اللہ نے کہا کلّ تمن علی اسلام کہ کیا نبی علیہ اسلام اسلام آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے اوپر احسان جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارا کوئی احسان نہیں ہے احسان کس کا ہے بری اللہ یمن اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے حج کے بارے میں ایک دنیا جانتی ہے کہ مکہ میں حج ہوتا ہے اور اس سے گناہ پاک صاف ہوتے ہیں کیا سب لوگ حج کے لیے یہاں پہنچ پاتے نہیں تو آپ کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ آپ کو یہاں پہ لے کر آیا بل اللہ یمن علی کم اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو مسلمان بننے کی توفیق دی مومن بننے کی توفیق دی حج روزے صدقات ایسے امور کی توفیق دی تو یہ تمہارا احسان نہیں اللہ کا احسان ہے تو اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے رب العالمین کا اعلان ہے کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے لزیز میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا اور اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے تو اگر آپ لما بی لما اللہ تبارک کو تعالی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حد ادا کرنے کی توفیق دی اللہ مزید حد کی توفیق دے گا ایک اور حد کی توفیق دے گا ایک اور عمرے کی توفیق دے گا نمازیں پڑھنے کی توفیق دے گا تلاوت کرنے کی توفیق دے گا مزید نیکیاں کرنے کی توفیق دے گا کیونکہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر اس کے فضل کے بغیر میں حد نہیں کر سکتا تھا لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ حج میں نے کیا ہے میرا کمال ہے اور رب کی نہ شکری کرے تو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ایسا آدمی پھر اس قابل ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازر ہو اور اللہ کا عذاب جب نازر ہوتا ہے تو شدید ہوتا ہے تو جب بھی یاد آئے کہ میں نے حج کیا کہنا چاہیے الحمدللہ اللہ تیرا احسان عظیم ہے تیری حمد و سنا بیان کرتا ہوں کہ ت نے مجھے حد کرنے کی توفیق دی دوسرے نمبر پہ بہت سے ہادیوں سے غلطی ہوتی ہے کہ یہ نعمت اللہ نے دی یہ انعام اللہ نے کیا یہ فضل و رحمت یہ فضل و احسان اللہ کا تھا لیکن وہ اس کی نسبت اللہ کی بجائے اوروں کی طرف کر دیتے ہیں مکہ ملانے والا کون ہے مدینہ ملانے والا کون ہے اللہ تبارک کو تعالی لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں نشبت کس کی طرف کر دی نبی علیم کی طرف کر دی نبی علی اسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں سب سے اعلیٰ سب سے مقدس ہیں سب سے محترم ہیں آپ سے محبت ضروری ہے آپ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن یہ کہنا کہ حد کے لیے لانے والا اللہ نہیں بلکہ نبی علیہ اسلاد ہے یہ غلط ہے یہ رب کی ناشکری ہے یہ جملے ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتے کہ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں اللہ بلاتا ہے حد کے لیے لانے والا اللہ ہے صرف اللہ ہے کو اور نہیں ہے یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان معاملات میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے جناب امام بخاری امام مسلم امام ابو رحمہ اللہ حدیث کے یہ تین بڑے امام روایت کرتے ہیں مشہور و معروف صحابی جناب سید ابن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم نبی علی سلاسلام کے ساتھ ہدیبیا کے مقام پہ تھے رات کو بارش نازل ہوئی بارش برسی صبح نبی علیہ سات اسلام نے فجر کی نماز پڑھائی نماز کے بعد آپ نے اپنا چہرہ صحابہ کرام کی طرف کیا اور پھر ان سے مخاطب ہو کے کہا کیا کہا, کہا اس کی وضاحت ابھی کروں گا یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے فورن بعد درس دینا جی جائز ہے درست ہے نبی علی اسلام سے کئی عادی سے ثابت ہے کہ نماز کے فورم بعد آپ درس دیتے تقریر کرتے خطبہ تو یہاں پہ نبی علی السلام نے اسلام پھیرا اور صحاب سے مخاطب ہو کے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے یہ سوال آپ کن سے کر رہے ہیں صحابہ کلام اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں جی انبیاء کرام علیہ وسلام کے بعد سب سے بڑے ولی تو وہی ہیں تو آپ نے کہا جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے کہنے لگے اللہ اعلم اللہ نے کیا کہا ہمیں کیا معلوم اللہ بہتر جانتے ہیں یا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں معلوم ہوا اللہ کے وہ ولی غیب کی یہ بات نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے کیا کہی ہے جب تک کہ نبی علی صاحب اسلام انہیں بتانا دیں کہنے لگے اللہ اللہ کے سر بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ کچھ بندے میرے کچھ بندے مومن بن گئے اور کچھ میرے منکر ہو گئے کافر ہو گئے حدیث توجہ چاہتی ہے میرے بھائیوں نبی علی السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا میرے کچھ بندے مومن ہو گئے اور کچھ میرے منکر ہو گئے کافر بن گئے کیسے فرمایا جنہوں نے یہ کہا کہ مترنا بلّہ رحمتی کہ ہم پہ بارش برسی ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے یہ ہے مومن اور جنہوں نے کہا فلاں ستارے نے بارش برسائی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی ہے فرمایا یہ میرا منکر ہے اور یہ ستارے کو پریمان لانے والا ہے یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ رب کی دی ہوئی نیمتوں کی نسبت کس کی طرف کریں رب کی طرف کریں نعمتیں رب دے اور نسبت آپ کسی اور کی طرف کر دیں بیٹا اللہ دے اور نام آپ رکھیں پیر دیتا کہ پیر نے دیا ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا ہاتھ کی توفیق اللہ دے اور آپ کہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے نبی علیم کی صورتحال تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے خود آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ معاملہ آپ وعدے کریں خود آپ وعدے کریں چناتے انتیس ماس ہے سورہ جن ہے کل انما ادو ربی ولا اشرک بھی اہدا کل انکم در اشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا کہ قل قل کا من کیا ہوتا ہے جی کہہ دیجیے دی اللہ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا اللہ اپنے نبی کی ڈیوٹی لگا رہا ہے کہ یہ بات آپ بیان کریں کیا بیان کریں آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان ادعو ربی میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں مشکل کے وقت کس کو پکارتا ہوں اپنے رب کو پکارتا ہوں آدم علیہ اسلام کو نہیں نوح علی سک السلام کو نہیں اپنے باپ ابراہیم علیہ اسلام کو نہیں میں جب بھی پکارتا ہوں اپنے رب کو پکارتا ہوں ولا اشرکو بھی اہدا اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں وہ اور کوئی بھی ہو چاہے کوئی نبی ہو چاہے کوئی فرشتہ ہو چاہے کوئی جن ہو چاہے کوئی انسان ہو ولا اشرکی عہدہ اللہ کے ساتھ عبادت میں اللہ کے ساتھ دعا میں کسی اور کو شریک کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں قل ان لا املی کل حکم در رہا رشدا پھر کہا کل آپ یہ بات بھی بتا دیں کون سی بات یہ بتائیں لوگوں کو کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے انی لا املی کلکم در رہا رشدہ نہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں نہ تمہیں کوئی فائدہ دینے کا میں اختیار رکھتا ہوں میرے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں فائدے دوں میرے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں نقصان پہنچاؤں کل ان لا املی لکم ڈر رہوں رشدہ یہاں پہ وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو مخالشی میں آتی ہے نبی علیہ السلاۃ اسلام نے ایک بار اپنی لاڈلی اور چہیتی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سلینی ممالی فاطمہ میرے پاس دنیا میں جو مال ہے اس میں سے جو لینا ہے لے لی لو لاگنی سئی من اللہ, شیعہ اللہ کے سامنے میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا کس سے کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور قرآن میں بھی آپ سے یہی کروایا جا رہا ہے کہ یہ توحید کا عقیدہ واضح کریں کل انگو جی رنیمن اللہ عہد آپ کہہ دیں کہ انگو جی رنیمن اللہ عہد اگر میرا اللہ مجھے پکڑنے پہ آئے تو مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا میرا اللہ مجھے پکڑنے پہ آئے تو کوئی مجھے پنا نہیں دے سکتا ولاً اجون ہی ملتحد اللہ کے سوا میرے لیے کوئی پنا گاہ نہیں ہے تو نبی علی السلاط اسلام تو وعدے کریں قرآن پاک میں کہ لوگو میں نہ نفا دے سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں اور آپ کہیں نہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ جی لوگ ہماری ناتوں پہ اعتراض کرتے ہیں جی ہاں ان ناتوں پہ اعتراض کیا جائے گا جن ناتوں میں شرک و بدعات کی باتیں ہوں گی ورنہ نبی علیت وسلام کی شان بیان کرنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے مارے لیے سعادت کی بات ہے اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہر مسئلے میں کوشش کرتے ہیں کہ نبی علیٰسلام کا حوالہ دیا جائے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھی آپ نے رودے کیسے رکھے آپ نے حد کیسے کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے اختیارات اللہ تعالی کی صفات نبیوں کو دینا میرے بھائیوں یہ درست نہیں ہے اس لیے اللہ نے آپ کو حد کرنے کی جو توفیق دی ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اس فضل کی نسبت اسی اللہ کی طرف کریں امام نسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام کے پاس ایک صحابی آئے کسی بات پہ کہنے لگے ماں شاہ اللہ وش کہ اللہ کے نبی علی اللہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے جو اللہ چاہے گا اور جو اور جو آپ چاہیں گے نبی علی تو اسلام ناراض ہوئے التنی لاہ یہ جملہ بول کر تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا ہے اللہ کے برابر کا کر دیا ہے کہ جو اللہ چاہے اور میں چاہوں نہیں یہ کہو جو تنہا اللہ چاہے وہ ہوگا اسی لیے علماء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے اور خوب لکھا ہے اگر کسی نے کہنا ہو کسی سے کہ جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہوگا تو آپ کہیں کہ جیسے اللہ چاہے گا اور اس کے بعد جیسے آپ چاہیں گے اس کے بعد بعد میں برابری نہیں ہے اور میں برابری ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ صاحب اسلام جو چاہیں گے وہ ہوگا اس میں برابری ہے لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ جو اللہ چاہے گا اور اس کے بعد جو آپ کہیں گے یا جو اللہ چاہے گا پھر جو آپ کہیں گے اس میں برابری نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ اصلاۃ اسلام نے صحابہ اکلام کی اصلاح کی یہاں پہ آپ خاموش نہیں رہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابی میرے ساتھ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں میرے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور محبت کسی حد کسی قید کی پابند نہیں ہے بلکہ آپ نے اس محبت کو پابند بنایا اللہ تبارک کی شریعت کا اور کہا یہ جملہ اندہ استعمال نہیں کرنا جو جملہ تم نے بولا ہے اس میں تم نے مجھے رب کے برابر کر دیا ہے یہ درست نہیں ہے میرے بھائیو یہ ہے توحید توحید بہت بڑی نعمت ہے تو آپ حج کر چکے ہیں اب حد کی نسبت کس کی طرف کریں گے آپ اللہ کی طرف یہ موقع آپ کو اللہ نے دیا یہ فضل آپ کے اوپر اللہ کا تھا نہ یہ آپ کے احساسات ہوں کہ میں نے اللہ کے اوپر کوئی بڑا احسان کیا ہے اور نہ آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ مجھے کسی قبر والے نے یہ موقع دیا ہے افسوس ہوتا ہے جب یہ سنتے ہیں کہ لوگ حج کرتے ہیں اور حج میں توحید کا جگہ بھی جگہ پیغام ہے لیکن وہ حد کے بعد بجائے اس کے کہ رب کا شکریہ ادا کریں کسی نہ کسی قبر پہ, پہ پہنچ جاتے ہیں کسی نہ کسی مزار پہ, پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ مزار والے کے نام پہ بکرا ذبا کرتے ہیں اس کی قبر پہ چادر چڑھاتے ہیں کہ اس نے مجھے حد کرنے کی توفیق دے ہی ہے نہیں میرے بھائیو جس نے نعمت دی ہے اسی کی طرح منصوب کریں ورنہ وہ رب آپ کے اوپر ناراض ہو جائے گا یارفون ثم رونا کتنے عجیب لوگ ہیں یہ کہ جانتے ہیں کہ نعمت اللہ کی ہے پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور میرے بھائی اس کی نسبت کسی اور کی طرف کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو پہلی گزارش یہی تھی کہ احسان آپ کا نہیں رب کا ہے دوسرے نمبر پہ اس نعمت کی نسبت رب کی طرف کریں کسی پیر کی طرف نہیں کسی بزرگ کی طرف نہیں کسی قبر والے کی طرف نہیں قبر والوں کی صورتحال حال تو یہ ہے اللہ کہتے ہیں کہ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ مان دعا اہم ان کو پکارتے رہو انہیں تمہاری پکار کا کوئی علم نہیں ہے بے خبر ہیں غافل ہیں اور کہیں پہ فرمایا منفل قبور کہ جو قبروں میں جا چکے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے قبر والے کو رادی کرتے کرتے کہیں رب کو ناراض نہ کر بیٹھیں اہل مکہ حج کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے جی بیت اللہ نبی علی سلاسلام کے زمانے میں کس نے تعمیر کیا تھا مکہ والوں نے جنہیں آپ سب کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے وہ مشرق تھے وہی بیت اللہ کے متولی تھے بیت اللہ کی چابیاں ان کے پاس تھیں بیت اللہ تعمیر کرنے والے وہ تھے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے بیت اللہ کا حد کرتے تھے منا مضلفہ میں جاتے تھے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے حاجیوں کے بھی خادم تھے اللہ کے عظیم گھر بیت اللہ کے بھی خادم تھے لیکن پھر بھی کافر کے کافر مشرک کے مشرک کیوں کیوں بھائی قرآن پاک سے پوچھ کا فرمایا ولدین تخدنی اولیا ذلفا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا ولی پکڑ رکھے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے اوپر ایتے پڑھتے ہیں بتوں والی یہ بت والی ایت نہیں ہے ولدین من مندون اولیا اولیا وہ لوگ جنہوں اللہ کے سوا ولی بنا رکھے ہیں ولی پکڑ رکھے ہیں مانا بدہم اللہ لیبو نہ ان سے پوچھیے ان کی عبادت کیوں کرتے ہو ان کے نام پہ بکرے کیوں سوا کرتے ہو ان سے دعائیں کیوں کرتے ہو مشکل کشائی ان سے کیوں کرتے ہو کہیں گے لکرب نا اللہ ظلفا تاکہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں مانتے ہیں اصل کون ہے مانتے ہیں مکہ والے کہ اللہ ہے لات کو کیوں پکارتے ہو جی اللہ کے قریب کر دیتا ہے ہو سکتا ہے میں سے پھر کوئی کہے کہ بھئی کہاں لات کہاں ہمارے بزرگ لات تو بت تھا نہیں لات بت نہیں ہے بخاری سے اٹھائیے کان رجولن لات ایک آدمی تھا جب فوت ہوا تب اس کے نام پہ یادگار کیمپ کی گئی جس کو آپ بت کہتے ہیں مکہ والے جب اس یادگار کے پاس آتے تھے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے اس کے سامنے بکرے ذبا کرتے تھے ان سے ان کی مراد وہ شخصیت تھی جس کا نام لات تھا لات ان میں ایک نیک آدمی گزرا تھا جو ہادیوں کی خدمت کیا کرتا تھا ہادیوں کو ستو بلایا کرتا تھا تو اہل مکہ سے جب کہا گیا ان کی پوجا کیوں کرتے ہو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو ان کو رکوع کیوں کرتے ہو ان کو سجدے کیوں کرتے ہو مشکل کشائی کے لیے ان کے پاس کیوں آتے ہو ان کے نام پہ جانور کیوں زیوا کرتے ہو کہتے ہیں اللہ, اللہ جلفا تاکہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دے یہ تیئیسواں اسپار ہے سورت زمر ہے اور گیارہویں اسپار میں اللہ تعالی نے فرمایا شفا عند اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ بیٹا اللہ ہی دیتا ہے لیکن لے کر یہ دیتے ہیں اہل مکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سفارش کرتے ہیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں یہ وسیلہ ہیں یہ سیڑھی ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں عند اللہ, اللہ کے یہاں ہمارے سفارچی ہیں اللہ نے آگے سے کیا جواب دیا کل اتنبی اون اللہ بافات صبح نہ اللہ نے کہا اے نبی علی صاحب السلام آپ ان سے کہیں کہ تم تو اللہ کو وہ باتیں بتا رہے ہو جن کا اللہ کو بھی علم نہیں ہے اللہ نے اگر کسی کو اپنا سفارشی مقرر کر رکھا ہوتا کہ لوگ پہلے اس کے پاس آئیں اس سے رابطہ کریں اس کو رادی کریں پھر وہ مجھ سے رابطہ کرے گا تو اللہ کو تو معلوم ہوتا کہ میں نے کس کو مقرر کر رکھا ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بات تم مجھے بتا رہے ہو میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ میں نے کسی کو یہ اتارٹی دے رکھی ہو کہ لوگ اس کے پاس آئیں بکرے ذبا کریں چادریں چڑھائیں اس کو رادی کریں وہ رادی ہوگا پھر مجھ سے رابطہ کرے گا پھر نعمتیں ملیں گی ایسا کوئی سلسلہ اللہ کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے کل اتن ابی اون اللہ شریق یہ شرک ہے جس سے اللہ پاک ہے اللہ نے اس کو شرک قرار دیا اور یہی شرک میرے بھائیو آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان کر رہا ہے حد کرنے والا مسلمان کر رہا ہے نماز پڑھنے والا مسلمان کر رہا ہے حد کرنے کے بعد کسی قبر پہ جاتا ہے شہر کے سب سے بڑے مزار پہ حاضری دیتا ہے چادر چڑھاتا ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اس کے نام پہ بکرا ذیبہ کرتا ہے اس سے مزید پھر سوالات کرتا ہے کہ اب میرے بیٹے کا یہ مسئلہ حل کر دو اب میری بیٹی کا یہ مسئلہ حل کر دو اب اس کی شادی ہو جائے اب اسے بیٹا مل جائے یہ شرک کے اوپر شرک ہو رہا ہے میرے بھائی حج آپ نے بڑی محنت سے کیا ہے میں چاہتا ہوں آپ کا حج محفوظ رہے ہاتھ کے اوپر آپ نے تین لاکھ روپیہ لگایا ہے چار لاکھ پانچ لاکھ روپیہ لگایا ہے بہت پیسے لگائے ہیں حاجی صاحب اشارہ کر رہے ہیں وقت بھی آپ نے لگایا ہے چالیس دن آپ نے حج کو دیے ہیں حد کی خاطر آپ نے اپنی اولاد کو چھوڑا بیگم کو چھوڑا کاروبار چھوڑا من چھوڑی یہاں پہ آئے ہاتھ کی خاطر آپ نے مصیبتیں مشقتیں بد بدخلاقیاں بدتمیزیاں برداشت کی ٹکے ٹکے کے لوگ آپ سے بدتمیزی کرتے رہے لیکن کس لیے آپ نے برداشت کیا اللہ کے لیے اب اسے محفوظ رکھیے ضائع نہ ہونے دیجیے اس حد کو خطرہ ہے کس سے خطرہ ہے نمبر ایک اسے خطرہ ہے آپ کے غرور اور تکبر اور فخر سے ہو سکتا ہے کہ آپ اتراتے پھریں کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں میں حاجی ہوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امیدیں ہوں کہ رب نے حج قبول کر لیا ہے ساتھ ہی یہ خوف ہو کہ وہ شہنشاہ اگر رد کر دے قبول نہ کرے میرے منہ پہ دے مارے تو میں کیا کر سکتا ہوں مرتے دم تک یہ ڈرسا ساتھ رہے امام ترمدی رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں جناب ایشا رضی اللہ تعالی نہ سے کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلاۃ وسلام سے ایک بار کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ولدین خلوب الى اللہ رب کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں اور جو بھی دیتے ہیں دیتے ہوئے ان کے دل کاپ رہے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں دے رہے اور دل دل کاپ رہے ہیں جناب یہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں یہ بدکار ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں کون ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں دیتے ہوئے ڈر رہے ہیں ڈر کس بات کا فرمایا ابو بکر کی بیٹی یہ چور نہیں ہیں یہ بدکار نہیں ہیں یہ نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں رودے رکھنے والے لوگ ہیں صدقہ خیرات کرنے والے لوگ ہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اتنا اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں کہیں ضائع نہ ہو جائے ہو سکتا ہے کہ وہ قبول کرنے سے انکار کر دے حد کرنے پہ کوئی فخر نہیں کوئی تکبر نہیں بلکہ مزید اللہ کی منتیں کرنی ہیں کہ یا اللہ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول کر لے یا اللہ اس عبادت کے دوران بڑی غلطیاں ہوئیں بڑی کتایاں ہوئی بڑے گناہ مجھ سے ہوتے رہے تیرے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق حج کا محکدہ نہیں کر سکا یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول کر لے حج گننے نہیں ہیں عمرے گننے نہیں ہیں رب کی منت کرنی ہے رب کے سامنے سیدے میں پڑ کے رونا ہے گرگڑانا ہے کہ یا اللہ یہ عبادت قبول کر لے اگر تو قبول نہیں کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا میرے پلے کیا رہا میں تو گاٹے میں رہا میں تو نقصان میں رہا چالیس دن بھی دیے تین لاکھ روپیہ بھی لگا دیا یا اللہ تو پھر بھی قبول نہ کرے تو میں کہاں جاؤں گا یا اللہ تیری منت کرتا ہوں کہ میری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول کر لے تو میرے بھائیو اس حج کو خطرہ ہے آپ کے غرور سے آپ کے تکبر سے آپ کے فخر سے اس لیے اس حج پہ اتنا نہ نہیں ہے دوسرے نمبر پہ اس حج کو خطرہ ہے شرک سے کس سے خطرہ ہے شرک سے اللہ تبارک نے سورت الانعام میں کس صورت میں سورت الانعام ساتویں اس بارے میں 18 عظیم انبیاء اکرام علیہ السلام اسلام کا ذکر کیا کون کون سے نبی جن کا ذکر ہو رہا ہے سنیے ابراہیم علیہ اسلام کا نو علیہ اسلام کا موسا علیہ اسلام کا عیسا علیہ اسلام کا جناب لوت جناب یحییٰ جناب داود اور اس طرح کر کے اٹھارہ انبیاء اکرام کے اللہ نے نام لیے اور پھر کہا وہ امین آبا دیات وہ اقوام کہ یہ جتنے بھی نبی تھے ان کے اوپر ہم نے انعام کیے انہیں ہم نے ہدایت دی ان کو لوگوں میں سے ہم نے چن لیا ان کو ہم نے منتخب کر لیا یہ ہمارے عظیم لوگ تھے لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ ولو اشرا کو اگر یہ اٹھارہ نبی اور ان کے اباؤ اجداد اور ان کے بھائی اور ان کے بیٹے شرک کریں گے اگر وہ بھی شرک کرتے لابی تو ماں کانو یا ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں نبی بھی اگر شرک کرے حالانکہ نبی سے شرک کا امکان نہیں ہے لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو خبردار کر دیا کہ شرک کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں ہے شرک اگر نبی بھی کرے تو نبی کی ساری نیکیاں ختم نبی کے سارے اذکار ضائع نبی کی نمازیں ضائع نبی کے حج ضائع تو میرے بھائی اگر کبھی بھی ایسا کام کر لیا جس میں شرک ہوا تو یہ حج یہ نمازیں یہ عمرہ یہ صدقہ خراج ضائع اور چوبیس میں اس بارے میں اللہ نے فرمایا ولاق اولی من قبل لشرق تلیہ ولام خاصرین کہ ہم نے یہ وہی آپ کی طرف بھی کی ہے اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی کی تھی کیا وہی کیا اصول کیا قانون بیجا تھا پہلے نبیوں کی طرف بھی اور آپ کی طرف بھی فرمایا ان اشرکتا اگر آپ بھی شرک کریں گے اے نبیوں کے سردار اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی سالے نیک امال ضائع ہو جائیں گے بلفاب بلکہ ایک اللہ کی عبادت کیجیے وکم منشاہ کرین اور اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیے میرے بھائیو اس حد کو خطرہ ہے نبی علی السلاۃسلام کی توہین سے اگر کوئی نبی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے آپ کی گساخی کرتا ہے اپنی آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند کرتا ہے اس کے بارے میں بھی یہ خطرہ ہے کہ اس کے سارے نیک مال ضائع ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 26 نے اس بارے میں سورت الحجرات میں یا الذین آن اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت تن اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے دو اپنی آواز نبی علیہ اسلام کی آواز سے بلند نہ ہونے دو آج نبی علی اسلام کی آواز موجود ہے میرے بھائیوں جی موجود ہے آپ کی حادیث آپ کے فرامین آپ کے آڈرز یہ آپ کی آواز ہیں ہماری آواز آپ کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے لیکن ہماری آوازیں بلند ہوتی ہیں حدیث ہمیں سنائی جاتی ہے حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے حدیث کی نسبت بھی آپ کے درست ہوتی ہے ہم کہتے ہیں حدیث تو صحیح ہے لیکن کیا کروں بچے نہیں مانتے یہاں آپ نے بچوں کی آواز اپنے نبی کی آواز سے بلند کر دی حدیث آپ کو سنائی جاتی ہے آپ کہتے ہیں حدیث تو صحیح ہے لیکن بیگم نہیں مانتی یہاں پہ آپ نے بیگم کی آواز نبی اسلام کی آواز سے بلند کر دی آپ کو حدیث سنائی جاتی آپ کہتے ہیں حدیث تو صحیح ہے لیکن میرا مسئلہ اور ہے کیوں بھی تمہارا مسئلہ کون ہے نبی اسلام کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہے تمہارا ہر مسلک پابند ہے کس کا نبی علی اسلات وسلام کا آپ کی آواز آپ کے اولاد کی آواز آپ کی بیگم کی آواز آپ کے مسلک کی آواز آپ کے قاری صاحب کی آواز آپ کے شیخ کی آواز آپ کے پیر کی آواز کسی کی بھی آواز نبی علیت وسلام کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے جب آپ کا فرمان آ جائے, سب آوازیں پس ہو جائیں سب گردنے جک جائیں سب سر جھک جائیں امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کلب الخبر کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات مانی بھی جا سکتی ہے اور ہم میں سے ہر ایک کی بات رد بھی ہو سکتی ہے لیکن نبی علی السلاۃ اسلام کی ہر بات ماننا ضروری ہے میرے بھائیوں نبی علیہ اسلام کی احادیث آپ کی آواز احترام صحابہ کرام کتنا کرتے تھے آئیے آپ کو بتاؤں کہ جب یہ ایت نادل ہوئی کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو تو آپ نے دیکھا بخاری شیف کی حدیث ہے کہ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے مسجد میں نہیں آ رہے آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا ثابت ابن قیس کہاں ہیں کیوں نہیں آتے معلوم کیا جائے صحابہ کرام ان تک پہنچے کہ نبی علیہ سات وسلام آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ کیوں نہیں آتے مسجد میں اس سے میرے بھائیو یہ بھی پتا چلا کہ آپ کی مسجد کا کوئی نمازی مسلسل غائب ہو تو اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے مومن آپس میں بائی بائی ہوتے ہیں اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی نمازی مسجد چھوڑ گیا ہے تو آپ اسے لے کر آئیں یہ نہیں آتا ہے تو آئے نہیں آتا تو نہ آئے ہم کیا کریں نبی علی صاحب اسلام کے صحابی مسجد سے غائب ہوئے آپ پوچھ رہے ہیں تو ایک صاحب صاحب قیس کے پاس پہنچے کہ بھئی آپ اتنے دنوں سے مسجد میں نہیں آ رہے نبی علی صاحب اسلام آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہا مسجد میں آ کے کیا کروں سنیے صابت بن قیس کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے مسجد میں آ کے کیا کروں میں تو منافق ہوں میں تو جہنمی ہوں میرے سارے نیک کا ضائع ہو چکے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا کیوں بھائی کیسے اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نیک کا ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور میری آواز تو نبی اسلام کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے صاحب ابن قیس کریں میری آواز نبی علی اسلام کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے اس لیے میرے سارے نیک کمال ضائع ہو چکے تو نبی علی السلاۃ وسلام نے انہیں پیغام بھیجا کہ ثابت تم مسجد میں آؤ مسجد میں آ کے نمازیں پڑھو تم جہنمی نہیں بلکہ تم جنتی ہو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنی آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند کی جائے تو خدشہ یہ ہے کہ آپ کے نیک کمال ضائع ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ کہنے رہے ہیں یا ایھا الذين आमनو اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي اپنی आवाजیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ کرو ولا تجهروا له بالقول کہ جهر بعضكم لبعض اور آپ سے بات کرتے ہوئے آپ کو ایسے اونچی आवाज سے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے میرے بھائی یہ چند ایک مال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن کی وجہ سے حج ضائع ہونے کا خطرہ ہے آئندہ کبھی بھی کسی کو سجدہ نہیں کرنا کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے رکو نہیں کرنا نہ کسی زندہ کے سامنے جھکنا ہے نہ کسی مردہ کے سامنے جھکنا ہے یہ پشانی جھکے تو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے جانور جب بھی ذبح کریں اللہ کے نام پہ ذبح کریں بزرگوں کا احترام اپنی جگہ پہ لیکن بکرا بزرگ والے کے نام پہ ذبح کرنا جائز کسی بزرگ کے نام پہ ذبح کرنا جائز نہیں ہے گیارہویں والے کے نام پہ بکرا ذبح کرنا جائز نہیں ہے شیخ عبد القاعد رحمہ اللہ ہمارے بھی بزرگ ہیں ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بزرگ ہیں گارنٹی ہم کسی کی نہیں دیتے سوائے ان کے جن کی گارنٹی اللہ یا اللہ کے رسول علیہ السلاط اسلام نے دی ہے باقی جو بھی اچھے لوگ گزرے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اچھے تھے وہ اللہ کے ولی تھے سو فیصد گارنٹی نہیں دیتے سو فیصد یہ گارنٹی اللہ ہی دے سکتا ہے ہم نہیں دے سکتے لیکن انہیں پکارنا ان کے نام پہ بکرے ذبا کرنا یہ میرے بھائیوں جہیز نہیں ہے ہماری عقلوں کو معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے یہ اگر کسی سے کہا جائے کہ اللہ سے مانگو اللہ کو پکارو کہتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا پہلے کسی سے رابطہ کرنا پڑے گا کوئی سیکٹری ہونا چاہیے کوئی منشی ہونا چاہیے کوئی سی ہونی چاہیے جیسے آپ کسی بادشاہ کے پاس جائیں تو آپ ڈائریکٹ اس کے پاس نہیں جا سکتے کسی کلرک سے رابطہ کرنا پڑے گا کسی منشی سے رابطہ کرنا پڑے گا ناؤز بلّہ لوگوں نے یہاں پہ اللہ کو بادشاہ سے ملا دیا بادشاہ تو ہماری طرح کا انسان ہے اس کی قوت سماعت محدود ہے دیکھنے کی قوت محدود ہے وہ بالکل کسی سیکٹری کلرک مترجم کے بغیر نہیں چل سکتا اور اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سب کی واضح سن رہا ہے سب کو دیکھ رہا ہے سب کی دعائیں پوری کر رہا ہے سب کی حالتیں پوری کر رہا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ولم یق اللہ وہ کبر ہو تقبیرا تو میرے بھائیو ہماری عقل پہ ماتم کرنے کو اس وقت دل چاہتا ہے جب اللہ کی باری آتی ہے کہتے ہیں سیڑھیوں کی ضرورت ہے اور جب شیخ عبد جلانی جیلانی جو فوت ہو چکے جو بغداد میں ہیں جن کی قبل منو مٹی کے نیچے ہے ان کو پکارنے کی باری آتی ہے پھر لاہور میں بیٹھ کے کراچی میں بیٹھ کے پکارتے ہیں پھر نہیں سوچتے کہ یہاں بھی سیڑھی کی ضرورت ہے شیخ ابد جلانی جیلانی کو پکارنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے نہیں ہے حکہ فوت ہو چکے دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو قبر میں ہیں ان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے جو فوت ہو چکے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے لیکن وہاں کہتے ہیں نہیں جی ہماری سنتے ہیں ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں وہاں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں اور اللہ کی باری آتی ہے تو نعوذ باللہ اللہ کہتا ہے مجھے ڈائریکٹ پکارو وایذا سالک عبادی عنی فإني قریب ادعی بدعوت الداع اذا دعانی وہاں سیڑھیوں کے بہانے کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید و سنت پہ قائم و دائم رکھے مزید گفتگو انشاءاللہ اس بارے میں کل ہوگی